یا رسول اللہ کیونکہ ما اللہ ان کا کہنا کیا ہے حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے ما اللہ وہ حیات النبی نہیں اس پر ہم پہلے گپت گرجے حیات النبی جب وہ سنتے نہیں تو آپ کیوں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ سنیے آپ کیوں بلا رہے ہیں کیسے بلاتے ہیں آپ کی کتاب سے سنیے پہلے قرآن سے سنیں ان نبیو اولا بل موہنی نبی نن پوسٹ کہ حضور علیہ السلام سلام تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب معنی کیا ہوگا اور آل حض کا ترجمہ کیا کیا کہ حضور علیہ السلام تم سے زیادہ تمہاری جانوں کے مالک اب آئیے جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا جہاں سے ساری فیکٹری نکلی سارے کمپنی کے جو شڑکا آئے ہنگامہ کرنے پاکستان ہندوستان میں یہ وہاں بنا اس کے بنانے والے قوم تھے جناب اس کے بنانے والے تھے جناب قاسم ناموتی صاحب ان کی کتاب اٹھائی تحزیر ناس تحزر الناس میں انہوں نے یہ لکھا النبی اولا بن مومن بن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے اپنے غلاموں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اس لیے کہ اولا بمان اقرب آیا یعنی اولا بمان قریب نہیں ایک تو ہوتا ہے نا قریب ایک ہوتا اقرب یعنی قریب سے بھی قریب تو یہ جو اولا ہے یہ بمان اقرب آیا تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تو جو شخص جو شخصیت ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو اگر اسے یا رسول اللہ پکارا جائے تو کیا پریشانی آپ کو ٹھیک آپ آئیے یہی حاجی امداد اللہ صاحب ان کا ناتیہ دیوان نکالی گلزارے مار پر فقیر کے پاس موجود اس میں انہوں نے ایک نعت لکھی جس کا ردیف اور کافی یا رسول اللہ ردیف اور کافی یا رسول اللہ اور اپنے اس ناتیہ نعت میں سینتیس شیر ہیں اور حاجی امداد اللہ صاحب نے سینتی شیر میں حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا چلیے اب تازی سن لیجیے اب آپ بات کیا علماء دیوبند کے ایک شیخ الاسلام اسلام یہ خود ہی انہوں نے بیٹھ کر کے طے کر لیا ایک مفتی اعظم پاکستان بن گئے ایک شیخ الاسلام بن گئے جن کا نام ہے تفیع عثمانی صاحب سنتے ہوں کہ آپ شیخ الاسلام کے نام سے ان کا نام لیا جاتا ان کی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے شرک اور بدت ایک سنگین جرم شرک اور بدت ایک سنگین جرم اس میں لکھتے ہیں کہ تغالے میں نمبر سینتیس ہے یا پینتیس ہے کہ شخص اگر محبت میں یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے تو ہم کیا بغض میں پکارتے ہیں دشمنی میں پکارتے ہیں محبت میں پکارتے ہیں تو تمہارے مولوی شیخ الاسلام بھی کریں کہ محبت میں پکارنا جائز ہے تو ہم بھی محبت میں پکار ہمارا شلٹ کیسے ہو جائے